ع نبی اللہ علی نور اللہ مصند ابی حدیث نمبر تریسٹھ نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے ضیاء درود و اسلام میں نقل کیا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارکہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین کتاب اللہ کے باتیں سلسلہ ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سلسلے میں کتاب اللہ یعنی قرآن پاک قرآن مجید کے متعلق مفید معلومات ہم سننے سنانے اور سیکھنے سکھانے کی شہادت حاصل کرتے ہیں آج کا موضوع ہے جنات کا شوق تلاوت آج آپ سنیں گے جنات کا شوق تلاوت جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا جنوں کا قاصد بار رسالت میں سجدہ کرنے والے جن حضرت جنید بغدادی کی تلاوت حضرت سینا سواد من قارب کا قبول اسلام جنات کو نیکی کی دعوت مومن جنات کہاں بسیرا کرتے ہیں جنات کا قبول اسلام انشاء اللہ ترمیزی شریف میں ایک مرتبہ شب اسرا کے دھولہ حبیب خدا رازدار کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابۂ کرام علیم ردوان کے سامنے سور رحمان تلاوت فرمائی سبحان اللہ کیسی پیاری تلاوت ہوگی کیسی آواز ہوگی سوہان اللہ فرمایا کیا بات ہے تم سب خاموش ہی رہے تم سے تو بہت اچھے جواب دینے والے جنات ثابت ہوئے کہ جب بھی میرے منہ سے جنات نے ر سنا تو جنا نے جواب میں کہا ولا سل حب صلی اللہ تع محمد ولاحبی بارے کو میٹھے میٹھے اسلائم بھائی ہو یاد رکھیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ساقالئین ہیں ساکالین کا کیا مطلب ہے جن اور انسان آپ جنوں کے بھی نبی ہیں انسانوں کے بھی نبی ہیں بلکہ ارسلتو الل خل کی کافا آکا فرماتے ہیں کہ مجھے ساری خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور جنوں انسانوں کے متعلق بے یعنی وضاحت کے ساتھ فرمایا جو کہ شعیب الایمان حدیث نمبر گیارہ ہزار چار سو بیاسی فرمایا مجھے جنات اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے جنات بار بار بارگارس بار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں ہجرت سے پہلے بھی ہجرت کے بعد بھی جنات بار گاہ کائنات میں حاضر ہوتے اور پیارے اکالی سلاط اسلام سے قرآن پاک سنتے تھے شریعت کے مسائل پوچھتے تھے اور جو سیکھتے پھر اپنی قوم میں جا کر سکھاتے تھے جنات بھی ہمارے اکالی سلاۃ و اسلام کی امت دعوت میں شامل ہیں اور یاد رکھیے جنات بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اپنے زمانے کے نبی کی تعت کریں نبی کے لائے دین کی پوری پوری تاط کریں اور یہ مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلستے میں سجا لیئے یاد رکھیے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں ہوا نبی جو بھی تشریف لائے انسانوں میں آئے اور مرد ہوئے ٹھیک ہے ہاں جو انسانوں میں نبی آئے انسانوں میں ہی آئے جنات پر بھی لازم تھا کہ ان کی پیروی کریں اور یہ بھی یاد رہے کہ جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں کافر بھی ہوتے ہیں صدر الشریع بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ کبھی بہار شریعت آئی میں آپ کو زیارت کرا دیتا ہوں اس کے حصہ ایک صفحہ پچاس پر لکھتے ہیں جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفر ہے اللہ تعالی نے انسان کو کس سے پیدا کیا مٹی سے کس سے پیدا کیا مٹی سے اور جنہوں کو آگ سے پارا سورہ رحمان آیت نمبر چودہ پندرہ خلق من من ترجمہ کنزول ایمان اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے ٹھیکری اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوکے سے جنات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرآن عظیم سیکھنے کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے جی ہاں سنیے حضرت سیدنا جاب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم پیارے آقا شب اسرا کے دولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے اچانک ایک بہت بڑا اجدہا بہت بڑے سانپ کو اجدہا کہتے ہیں سامنے آ گیا اس اجدہ نے اپنا سر دو جہاں کے تاجور سلطان بر محبوب داور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان کے قریب کیا اور کچھ عرض کیا اکالی سلاط وسلام نے اپنا منہ مبارک اس اجدے کے کان کے قریب کیا اور کچھ فرمایا اس کے بعد حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اجزا نگاہوں سے اجل ہو گیا کہیں چلا گیا گویا زمین نے اسے نگل لیا اور پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہم نے اپنا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے اس کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے فرمایا جنہوں کا وفد جنہوں کے وفد کا کاصب تھا جات قرآن کے ایک سورت بھول گئے تھے انہوں نے یعنی جنات نے اس اپنے قاصد کو میرے پاس بھیجا تھا تو میں نے اسے قرآن کریم کی وہ صورت بتا دیب دی صلی اللہ تعالی محمد حلیت الاولیا حدیث نتمبر بارہ ہزار دو سو پچاس نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجبر سلطان بحربر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی جس میں شروع کی اٹھارہ آیات میں ہمارے اکالی سلاط وسلام کے سفر معراج کا ذکر ہے ستائیسویں پارے میں یہ اکالی سلاط و اسلام نے سور نجم تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا تو وہاں جتنے جن تھے یا انسان تھے سب نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا جنات قرآن پاک کی تلاوت بھی سنتے ہیں یہ بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں جن کو اللہ نے نصیب کیا یہ سعادت ہے جس کو اللہ نصیب کر دے اپنا خوف چنانچہ تفسیر نئی جلد سا صفحہ گیارہ پر ہے سعد الطفہ طائفہ, طائفہ کسے کہتے ہیں گروہ کو اولیاء کے گروہ کے سردار جنید بغدادی علی رحمت اللہ الحادی نماز میں پارہ سترہ سورہ انبیاء کی آئٹ نمبر پینتیس بار بار بار بار تلاوت کر رہے تھے کل ان سنگھ قطل ماؤت ترجمۂ کندلیمان ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے غیب سے آواز آئی ہے جنید تمہاری تکرار آیت سے چار مومن جن مر چکے ہیں اب اور کتنوں گے مارو گے آگے پڑھو جنات بھی خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ انسان کتنے سخت ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں ہے کتنے سخت ہیں ہم قرآن پاک سنتے ہیں ہم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کرتے ہیں تیرے خوف کے بارے میں تفصیلی معلومات جو آپ کو مکتوبۃ المدینہ کی کتاب قوم جنات اور آمیر سنت سے آپ کو ملے گی اس کا مطالعہ کر لیجیے آپ کو جنات کے بارے میں بہت مفید اور مستند معلومات ملیں گے وہ کہانیاں ہوتی ہوں تو کہانیاں ہی ہوتی ہیں کہانی نہیں یہ الحمدللہ للہ مستند کتاب ہے تو میٹھے بیٹھے اس بھائیو بھائی چینل کے ناظرین آپ نے غور کیا کہ جنات نے اللہ کے ولی سے ان کی پور تاثیر زبان سے قرآن پاک کی تلاوت سنی کس طرح سنی جو سننے کا کہ غور سے توجہ سے تفکر سے تدبر سے نتیجہ کیا نکلا کہ ان کا خوف خدا سے انتقال ہو گیا اور کتاب اللہ کی یہ شان ہے جو اس سے توجہ سے پڑھتا ہے سنتا ہے اس اس کی تاثیر دل میں ضرور اثر کرتی ہے اور ہدایت پاتا ہے پڑھنے والا سننے والا اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کے کیا کہنے جنات بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور تلاوت سنتے ہی جنات اس کی ایمان لے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے عمر بھر کبھی اپنے ربض و جل کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے مزید سنیے اور ایمان تازہ کیجئے ہمارے پیارے آقا شب اسرا کے دلہا رازدار کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا نیکی کی طرف بلایا آخرت کی طرف بلایا بھلائی کی طرف بلایا تو جنات کو بھی آپ نے اسلام کی دعوت پیش کی پارہ سورہ احقاف آیت نمبر انتیس ترجما ایک انجلی مان اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنے قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے اس آیت کی تفسیر سنیے چنانچہ حضرت علامہ محمد بن احمد انصاری قرتبی علی رحمت اللہ کبھی لکھتے ہیں ایک جماعت سے مروی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا کہ جنات کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں انہیں اللہ تعالی کے دین کی دعوتیں انہیں قرآن سنائیں اللہ تعالی نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا اور وہ نینوا علاقے کا نام ہے کہ رہنے والے جنات سربرے ہیں سرور کون دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیم ردوان سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن پاک سناؤں میں سے کون میرے ساتھ آئے گا صحابہ کرام علیم ردوان نے سر جھکا لیے دوسری مرتبہ فرمایا تو دوسری مرتبہ بھی سر جھکائے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو فقی امت حضرت سیدنا عبد اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہو پیارے آقا علی سلاۃ اسلام کے ساتھ ہو لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعلن و فرماتے میرے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرم آزاد اللہ شرف و تعظیمہ کے ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا عقید فرمائی کے میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر علی سلاۃ اسلام وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے فرماتے ہیں میں نے گد کی مفل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ سنی شدید شور سنا حتا کے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی حتیہ کہ مجھے آپ کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئی یہاں تک کہ غائب ہو گئی اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فارغ ہوئے میرے پاس تشریف لائے مجھ سے سوال فرمایا ہو سو گئے تھے عرض کی اللہ عزوجل کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں یہاں تک کہ میں نے سنا آپ جنات کو عصا مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے بیٹھ جاؤ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی آقا نے جو دائرہ کھینچا تھا نا اس میں بٹھایا تھا حضرت عبداللہ،, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی تمہاری خیر نہ تھی ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا ارشاد فرمایا کیا تم نے کچھ دیکھا عرض کہ جی ہاں میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے قرض کی میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علامد ولی و صحبی وبارکا وسلم میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین پیارے آقا شبِ اسرا کے دولہ حبیب کبریا بےکسوں کے حاجت روا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بار گاہے بے کس پنا سے رخصت ہونے کے بعد جنات گئے اپنی قوم میں اور وہاں انہوں نے نیکی کی دعوت دی وہاں انہوں نے اسلام کی دعوت پیش کی اس کا تسکرا پرانے پاک میں ان الفاظ میں ملتا ہے چنانچہ پارا چھبیس سورہ نمبر تیس اکتیس قالو یا کتاب موسا قلیما مستقيم جی بو دا مینو بھی یو فر کم مینو بھی کم وم بن آزا بن علی ترجمہ کنزل ایمان بولے اے ہماری قوم ہم نے کتاب سنی کہ موسا کے بار اتاری گئی اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی حق اور سیدھی راہ دکھاتی اے ہماری قوم اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ کنا بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے جنات نے اپنی قوم میں جا کر قوم جنات میں جا کر نیکی کی دعوت دی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبار کنزل امال حدیث نمبر اکتالیس ہزار پانچ سو اٹھارہ مولا علی مشکل کشاک کر رم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں نور کے پیکر نبیوں کے سرور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 اور جب اس گھر میں تلاوت نہیں کی جائے گی تو وہ گھر اس کے رہنے والوں پر وحشت بن جائے گا خیر و برکت بھی کم ہو جائے گی اور اس گھر میں کافر جنات بسیرا کر لیں گے تو قرآن نہیں پڑھیں گے گھر میں ڈرامے چلیں گے ناچ گانے کا سلسلہ ہوگا جھوڑ غبت کا سلسلہ ہوگا لڑائی جھگڑے کا سلسلہ ہوگا ماں باپ کی نافرمانی کا سلسلہ ہوگا اولاد کی دین کے مطابق تربیت نہ کرنے کا سلسلہ ہوگا نہ کرنے کا ہوگا تو کافر جنات آئیں گے پھر گھر میں تو کافر جنات کیا سلوک کریں گے پھر اللہ کی پناہ تو بس اور گھر میں اگر قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ خیر و برکت ہوگی اور جنات آئیں گے مگر مومن جنات آئیں گے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ اکاس کے بازار کی طرف جا رہے تھے یہ جگہ مکہ مکرمہ زاد زادہ اللہ شرف و تعجمہ سے دو رات کی مسافت پر ہے زمانہ جہالت میں میلہ لگتا تھا یہاں خرید و فروخت ہوتی اور ارد گرد کے قبائل جمع ہوتے نخلا کے مقام پر صبح کا وقت ہوا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی سورہ اقراء یا سورہ توح کی تلاوت فرمائی جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا آقا کی آواز سوہانند سوز و گداس میں ڈوبی ہوئی آواز جب جنات کے کان میں پڑی تو ٹھہر گئے خاموشی اور توجہ کے ساتھ سننے لگے تو کلام پاک کے سننے کی برکت سے ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی غفلت کے پردے پھٹ گئے نور ایمان سے سینے روشن ہو گئے دولت ایمان سے یہ مالا مال ہو گئے قبیلے میں پہنچے ان کو بھی بتایا ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ہم نے کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے تم جن گمراہیوں میں مبتلا ہو سے برات کا اظہار کرو اور اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی آمد قرآن کریم کو غور سے سننے اور پھر قبیلے میں جا کر تمام ماجرا بیان کرنے کے سارے حالات سرورے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیے اور حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں اعلان کر دیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو جنات پر قرآن سننے کا کس قدر اثر ہوا سلمان اللہ کہ نہ صرف خود مسلمان ہوئے قرآن سن کر بلکہ دعوت حق کا پیغام اپنی قوم کی طرف لے کر گئے اور انہیں کن خوبصورت الفاظ میں جنہوں نے کہا چنانچہ قرآن میں ہے کل اوہیا نفر۔ نفروا من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا ترجمہ ایک ان ذوال ایمان تم فرما مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنہوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے کون بولے جنات ہم نے ایک عجیب قران سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ و صحبی وبارک وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جن کابو کیا ہوا تھا ان کے ایمان لانے کا واقعہ سنیے بڑا ایمان افروز ہے امیر المکمن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی خطبۂ شاد فرما رہے تھے فرمایا تم میں سواد بن قارم ہیں خاموشی تاریخ ہو گئی آئندہ سال پھر یہ سوال دہرایا تو حضرت سیدنا برا بن آزیم رضی اللہ تعالی فرماتے میں نے عرض کی سواد کون سا ہیں یہ کون ہیں امیر غیظ قین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اسی دوران حضرت سواد بن قاری رضی اللہ تعالی ہو بھی پہنچ گئے فرمائے سواد ایمان لانے کا واقعہ تو بیان کرو سواد بولے یا امیر المین میں ہند میں تھا ایک جن میرا تابع تھا ایک رات میں سویا ہوا تھا اس جن نے آ کر مجھے خامے کا اٹھو میری بات غور سے سنو اللہ تعالیٰ نے قبیلہ لج بن غالب سے ایک نبی مبوس فرمائے ہیں دوڑو اس پر ایمان لاؤ تین رات وہ جن یوں ہی کرتا رہا اس کے بار بار کہنے سے حضرت سواد رضی اللہ تعالی نے کہتے ہیں میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی میں اٹھنے پر سوار ہوا اور مکہ مکرمہ پہنچا زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ و تقریمہ میں نے کیا دیکھا کہ آکالی سلا تو سلام تشریف فرما ہے اور لوگ ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھے ہیں کیسے جیسے چاند چمکتا تاروں میں فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا آقا نے میری طرف نظر فرمائی فرمایا سوار مرحبا جو تجھے لے آیا ہم اس کو بھی جانتے ہیں ہمارے آقا کی کیا بات ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہ بھلا جب نہ خدا, خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو دو جن سے اللہ نے چھپا ان سے اور کیا چیز کیا چھپے گی اللہ اے سواد خوش آمدید جو تجھے لے آیا جن نے دعوت دی تھی نا خوش آمدید جو تجھے لے آئے ہم اس کو بھی جانتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ میں نے چند شیر لکھے ہیں اجازت ہوں تو پیش کروں فرمائے اجازت ہے قصیدہ پیش, پیش کیا ابتدان اپنے خواب کا واقعہ بیان کیا پھر بڑے محبت بڑے انداز سے اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا ان اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالی کے بغیر کوئی رب نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے غیبوں کا امین بنایا گیا ہے اے بزرگوں اور پاک بازوں کے فرزند تمام رسولوں سے آپ کا وسیلہ اللہ تعالی کے جناب میں بہت قریب ہے جو وہی آپ کے پاس آتی ہے آپ ہمیں اس کا حکم دیجئے ہم آپ کے ارشاد کی تعمیل کریں گے خاص تعمیل حکم میں ہمارے بال ہی سفید ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روز سواد بن قارب کی شفاعت فرمائیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کی شفاعت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی اس کو محبت ایمان و یقین سے لبریز یہ اشعار سن کر شاہ بہار و بر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے یہاں تک کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے فرمایا ہے سوال تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا دیکھیں دو جہاں کی کامیابی کی خبر دیتے ہیں آقا ان کو سب خبر ہے جبھی تو خبر دے رہے امیر المکمن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا وہ جن اب بھی تمہارے پاس آتا ہے عرض کی یا امیر المکمن جب سے میں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا ہے پھر وہ جن نہیں آیا اور میں خوش ہوں کہ اس جن کے بدلے میں اللہ تعالی نے مجھے قرآن پاک جیسا صحیفہ عطا کر دیا جو ہدایت دیتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دیکھیں کیسے نیکی کی دعوت دینے والا جن تھا کہ حضرت سواتن قارف رضی اللہ تعالیٰ کے قبول اسلام کا سبب بنا اور اس جن نے پیارے اکالی سلاط و سلام کی طرف ان کو بھیجا اور میرے آکا کی شان دیکھیے سبحان اللہ کہ فرماتے ہیں کہ مرحبا میں اسے بھی جانتا ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے قرآن کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے اس کو سمجھنے کی سمجھانے کی پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق فرمائے اب ان شاء اللہ جو ہم نے سنا اس کو دہرانے کے لیے کچھ سوالن جواب ہم سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے اکالی سلاط والسلام رسول الساک لین ہے رسول السقا کا کیا مطلب ہے جی آپ بتائیں جنوں اور انسانوں کے رسول یعنی روحان اللہ رسول الفقلین کا مطلب ہے جنوں اور انسانوں کے رسول سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنات کے وجود کا انکار کرنا کیسا ہے جنات کے وجود کا انکار کرنا کفر ہے ان کا جواب درست ہے کیونکہ جنات کے وجود کا تو قرآن سے ثبوت ہے بہت ساری آیتوں میں بلکہ قرآن پاک کے ایک سورت کا نام ہے سورج جن ہے جنات کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا فرمایا جی بتائیں جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ کے لوکے سے پیدا فرمایا سبحان اللہ وہ کون سے صحابی تھے جنہیں خواب میں آ کر وہ جن نے بار بار آ کر نیکی کی دعوت دی انفرادی کوشش کی اور آقا کی طرف بھیجا سواد بن قارب سبحان اللہ سل الحبیب صلی اللہ تعالی پیارے اکالب سلاۃ سلام جنات کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو سات صحابی کون گئے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے ان جنات نے اپنی قوم میں جا کر نیکی کی دعوت دی اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں سورت اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب تو اپنی قوم میں جا کر جنات نے وہ اسلام کی دعوت دی اور انہیں کیا بتایا کہ ہم نے کیا سنا ان کے الفاظ کون بتائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم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 جات نے آکاری سلاد اسلام کی تلاوت سنی اور اسلام قبول کیا تو اپنے جنات میں جا کر یہ آیات بتائیں اس کا ترجمہ بھی سنا ترجمہ تم فرماؤ مجھے وشی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے سبحان اللہ, اللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت پیارا ہے بہت اس پر اللہ رسول کا کرم ہے مدنی قافلے میں جا کر دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ اس سے بھی خوب خوب کرم ہوگا آئیے میں آپ کو ایک بہار دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی عرض کرتا ہوں غیبت کی تباہ کاریاں یہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے ایک چیپٹر ہے اس میں ایک بہار لکھی ہوئی ہے حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان وت سروف عرض کرتا ہوں میرا مدنی منا جس کی عمر پانچ ماہ ہے مسلسل بیمار رہتا تھا حیدرآباد کے تقریباً تمام بڑے بڑے اسپتالوں میں علاج کروایا جام شورو اسپتال سے لیور سکین کروایا تو پتا چلا کہ بچے کا ایک کنیکشن نہیں ہے جو جگر سے آنتوں کو پہنچتا ہے بڑے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا مگر اس کے کامیاب ہونے کے امکانات کم ہیں رمضان میں ہم باؤل مدینہ پہنچ گئے اسلام بھائی کہتے ہیں آپریشن کے لیے مدنی مننے کو این آئی سی ایچ اسپتال میں داخل کروا دیا ہفتے والے دن مدنی منے کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے بتایا اس کا تو کنیکشن بھی نہیں پتہ بھی نہیں جگر بھی بہت کمزور ہے جو کہ صرف پچیس فیصد ٹوینٹی فائیو پرسینٹ کام کر رہا ہے بچے کے بچنے کے امکانات بہت ہی کم دوسرے ہفتے مدنی منہ کا دوسرا آپریشن طے ہوا یہ اسلام میں کہتے ہیں کہ میں آپریشن کے ایک دن پہلے یعنی جمعہ کے روز مدنی قافلے میں آشقا نے رسول کے ہمراہ سنو تو سفر پر روانہ ہو گیا عزوجل مدنی قافلے سے واپسی پر پتا چلا کہ میرے مدنی مننے کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے مگر اس کو دودھ نہیں دے سکتے اور اس کے پیشاب میں ابھی خون بھی آ رہا ہے میں دوسرے ہفتے پھر مدنی قافلے میں روانہ ہو گیا الحمد عزوجل مدنی قافلے میں سفر کے دوران ہی گھر والوں نے فون پر اطلاع دی کہ پیشاب میں خون آنا بند ہو گیا ہے اور مدنی مننے نے دودھ پینا بھی شروع کر دیا ہے یہ عشق رسول کہتے ہیں مدنی کافلے سے اتوار کو واپس آیا الحمدللہ للہ یہ ازل دوسرے دن یعنی پیر شریف کو اسپتال سے چھٹی مل گئی ہم مدنی مننے کو گھر لے آئے الحمد للہ یزل مدنی کافلے کی برکت سے میرا مدنی منا بالکل ٹھیک ہو گیا اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے مدنی محل کو سلامت رکھے امین بھی جاہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم